شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شہی ہر چیز کی پیدا کرنے والا ہر اس کی مخلوق اور یہ و تارق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رابط و صورت طارق بل مجازات اعمال کے بعد اب حافظین اعمال کا بیان ہے حافظین اعمال ہیں فرشتے خلاصہ ہے محافظتِ اعمال دلائل حقوق قیامت اور منکرین شکوۂ ممکرین اعز بلّہ السم العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان کلّ علم لنا الا ما علمتنا طلاء انت العلیم الحكيم رب شراہلی صدری واسر عمری وحل القرت یسانی اق وقلی رب ذدن علما وسمائے و طارقان شواہد قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی طارق کا لوہوئی مانا کیا جی رات کو نمودار ہونے والا یہ ستارہ بھی ہوتا ہے رات کو نمودار ہوتا ہے مہمان جو رات کو آئے اس کو بھی کیا کہتے ہیں تار کہا جاتا ہے سمجھے کو نہ ہے نا اچھا جی آپ نے مقامات کے اندر پڑھا ہے با ان دنال تار اذا ارا سوال حدیث ول مناخ پا ابو زید کہتا ہے کہ ہمارے پاس رات کو آنے والے مہمان کے لیے کچھ نہیں ملتا صرف باتوں میں ٹرکھا دیتے ہیں ہم نے باتوں میں ہم ٹرکھا دیتے ہیں مَا ان تارے کے نظارا سول حدیث سول مناخ فی ذرا تو وہاں بھی تارک کا من رات کو آنے والا <سؤال> یہ بھی تارک کا من رات کو آنے والا وما ادرا کا متوارک استفام برائے تفخیم کبھی استفام تشفیقی ہوتے ہیں کبھی تفخیمی ہوتے ہیں کبھی تحقیقی ہوتے ہیں عزم تو استفام کے اقسام ہیں استفام کس کے لیے جی کسی چیز کی عظمت بیان کرنے کے لیے تفخیم اور کون سی چیز جتلاتی ہے تو اس کو کیا ہے طارق ان نجم ثاقب یا ہوا مقدر ہے وہ ستارہ ہے چمکنے والا یہ تو تھی قسم آگے ہے جواب قسم ان کل نفسی نفس لمبا علیہ حافظ جواب قسم لکھو اور محافظات اعمال کا بیان یہ ہمارے جتنی اعمال ہیں نا یہ حفاظت میں ہیں اور ہمارے نام اعمال میں لکھے جا رہے ہیں سمجھے جی کہ محفوظ ہو رہے ہیں ایسے ضائع نہیں ہیں جیسے آج کی زبان میں کہتو کہ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں سمجھے جی کہ یہ محفوظ ہو رہے ہیں محافظات اعمال کا بیان اور جواب قسم ہے ان نافیہ ہے آگے لمبہ بمان اللہ ہے نہیں ہر نفس مگر اس کے اوپر اللہ کی طرف سے نگران ہے تو کون نگران ہے ہے۔ اب یہ قسم کو جواب قسم کے ساتھ کیا تعلق ہے سمجھے جی قسم کو جواب قسم کے ساتھ یہی تعلق ہے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 لیکن ستارے تو ہیں نا تو آپ کے اعمال بھی محفوظ ہیں لیکن قیامت کے دن کیا ہوں گے یہ اب محفوظ ہیں قیامت میں منظور ہوں گے کیا ہوں گے وہ نظر جوئیں گے تمہیں تو منظور نہ ہوئے ان و نفس لمبا لیہ حافظ سمجھے با پھل انضور انسان خل دلیل عقلی برائے اس بات قیامت پس چاہیے دیکھے انسان کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے اپنی حقیقت کو دیکھے کھولے کا ممبا اندافق پیدا کیا گیا ایسے پانی سے جو کہ اچھلنے والا ہے ٹپکنے والا ہے یہی نطفہ یا میں ممبین سل وقت رائے وہ نکلتا ہے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 تو لوٹانے پہ قادر ہے یا نہیں آپ کہیں کہ اس انجن کو ایک کاریگر نے بنا تو لیا لیکن اب دوبارہ نہیں بنا سکتے کتنے بے وقوفی ہے جیسے ابتدا بنایا وہ پھر بھی بنا سکتا ہے بے شک اوپر لوٹانے اس کے البتہ قادر ہے یوم تو کب لوٹائے گا اس دن لوٹائے گا جس دن تمہارے راز سارے ظاہر ہو گئے آج دلوں میں چھپاتے ہو رازوں کو چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہو لیکن قیامت کے دن یہ سارے راز کا ہو جائیں گے یہ زمین بھی تمہارے اوپر گواہی دے گی اور ہاتھ پاؤں بھی گواہی دیں گے جس دن کے ظاہر کیے جائیں گے سارے راز اس دن اللہ لوٹائے جائے فمال پوا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 یہ دنیا تھوڑی مدت ہے ہمیشہ نہیں ہے پر ڈھیل دے دے کافروں کو ام ہل روایدہ ڈھیل دے دو کو تھوڑی مدد یہ روایدہ کا منع کلیلََََََََََََََََََ لکھو كلی لن بمان کلى ہے اور یہ صفت ہے موسو معذوف ہے امہالن کلى لن ام ہل ہوم محلت دے دو ان کو محلت دینی تھوڑی تھوڑی محلت دو کوئی دنیا ایک مولانا صاحب میرے پاس ہے کہنے لگے روایدہ کا معنی تو تم پڑھاتے ہو نہ میر میں روایدہ اسم فیل بمانے آمحل وہ یہی پڑھاتے ہیں نا تو ادھر تو معنی نہیں بنتا آمحل تو پہلے کھڑا ہوا ہے میں نے عرض کیا وہ روای جو ہے نا مبنی بر فت ہے وہ اللہ پائے آخر میں وہ کیا ہے مبنی بر فت ہے روایدہ روای دن نہیں ہے وہ روایتہ بمن میرا ہے یہ ہے روای دان ہے وہ اسم فیر ہے یہ مستقل اسم ہے یہ روایت بنے کلیلہ سمجھے بات ام ہل امہالن کلیلہ